ین انت سوبھا سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام مین تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افترا بل هو الحق من ربك لتدعون قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى اله محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين صورت السجدہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں یہ بھی ایک مکی صورت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب سورتوں میں سے ہے جمعہ کے دن فجر کی فرض نماز میں پہلی رکت میں حضور علیہ سلاۃ السلام سور سجدہ کی تلاوت فرماتے اور فجر کی دوسری رکت میں جمعہ کے دن صورت الدہر کی تلاوت فرماتے وہ 29 سے پارے میں ہے خاصی طویل ہے یعنی تین رقو اس میں دو رقو سور دہر میں تو جمعے کے دن فجر کی تلاوت حضور کی معمول سے زیادہ ہوتی تو جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سجدہ کی حضور نبی اکرم علیہ السلام تلاوت فرماتے تو یہ آپ کی محبوب صورتوں میں سے ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ بھی ہے اور نیک اور بد کردار اور ان کے انجام کا ذکر بھی کیا گیا اور جو مشیکی نے مکہ اور کفار تھے ناحق جو سرکشی کر رہے تھے ان کو ڈراوے بھی سنائے گئے ہیں بسم اللہ رحمن الحیم علامین یہ حروف ہیں مقاعات ہیں تنظیم الکتاب الفیم الب العالمین اس میں کوئی شکلی کس قرآن کا نازل کیا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو تمام جہان و کرب ہے ام کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے گھڑ لیا ہے بلح الحق من ربك نہیں بلکہ یہ تو آپ کے رب کی طرف سے حق کلام ہے ما اتاہ من من قبلی کا تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا آپ سے پہلے تاکہ وہ ہدایت پائیں اللہ الدی خلقات اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے چھ دنوں میں ثم ہویا یعنی اپنی شان کے مطابق مالک من دونهم ولی و شفیع تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا افلا تذکرون تو کیا تم غور نہیں کرتے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في یوم كان مقداره الف السنتين مما تعدون وہ اللہ ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین کی طرف پھر وہ کام اس کی طرف رجوع کرتا ہے ایک دن میں جس کی مقدار ایک ہزار سال ہے اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو اصل حقیقت تو اللہ ہی کے علم مگر بتایا جا رہا ہے کہ تم جو شب و روز کے معاملات میں جلد بازی کا معاملہ کر رہے ہو خاص طور پر وہ جو مشکین اور کفار کہتے تھے کہ آداب نازل کر کے دکھاؤ آداب لا کے دکھا دو تو بتایا جا رہا ہے کہ ایک دن ہے اللہ کا جو تمہاری مقدار کے ایک برس کے برابر ہے اس کی پلاننگ اس کے منصوبے اتنے طویل عرصے پر محیط ہوتے کہ جلدی بازی کا معاملہ نہ کرو ذالک عالم الغیب والشهاده العزیز الرحیم وہ یہ ہے اللہ تعالی کی ذات جو کہ پوشیدہ ظاہر کا جاننے والا سب پر غالب نہایت رحم فرمانے والا ہے الذی احسن کل شیءن خلقه و اللہ کے جس نے جو شے بھی بنائی خوب بنائی وبدل خلق انسان وبدا خل قل من امتین اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے کی پہلے انسان آدم علیہ السلام ان کی تخلیق مٹی سے تما جھاڑ نسل و منسلال امین پھر اس انسان کی نسل کو بے قدر پانی کے خلاصے سے بنایا حقیقہ پانی اس کے قطرے کے معمولی جز سے انسان کی تخلیق کا عمل نف پھر اللہ نے درست کیا یعنی آداب کو مناسب بنا دیا اور اس نے اپنی طرف سے روح میں سے پھوکا یہ مقام ہے جہاں ہر انسان کے تعلق سے روح کے پھوکے جانے کا ذکر آ رہا ہے دیگر مقامات کا تو آدم علیہ السلام کا ذکر فیضا صبح و نفا تفی میں روحی فقول جب میں آدم کے خاک کی خاکی وجود کو مکمل کر لوں اپنی روح میں سے پھونک دو تو اس کے سامنے اے میرے فرشتوں سجدے میں چلے جانا وہ آدم علیہ السلام کا بیان یہاں ہر انسان کا ذکر ہے ونفی میں روح اور اس میں اللہ نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا وجہ اور اللہ نے تمہاری رکان اور رکھوں دل و دماغ بنائی قبیل ما تشکرون بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو وقول و عیدہ ولی فل خلق جدید اور انہوں نے کہا کہ جب ہم زمین گم ہو جائیں گے مٹی ہو جائیں گے تو کیا نئی پیدائش میں لائے جائیں گے بلہم بالقو کافرون بلکہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرنے والے ہیں کل اے نبی علیہ السلام فرما دیجیے یہ توقع موت کا فرشتہ تمہاری روح قسط کرتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا اور رب کی طرف لوٹایا جائے گا ولو ترو عید نہ کسو روسیما ہند اور رب ہند اور تم دیکھو جب مجرم اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اپنے یعنی اپنے سروں کو جھکائے کھڑے ہوں گے ربنا بنا وسمعنا فرجعنا نعمل انا کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا پس ہمیں لوٹا دے کہ ہم اچھے عمل کریں ان نامو قینوں بے یقین کرنے والے ہیں یہ حسکرتیں بار بار قرآن میں ذکر کی مگر ان حسرتوں کا کل کوئی فائدہ نہ ہوگا بلوشینا کل ہو رہا اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے ولیکن حق القول قول منی لیکن اللہ فرماتا کہ یہ بات ثابت ہو چکی میری طرف سے لم لم من ال کی اجمعین کہ میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا اکٹھے جنات اور انسانوں سے سب سے امرادی کی زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دی جائے گی جس نے خود گمراہی کا راستہ اپنے لیے پسند کیا اس کو پھر جہنم کی طرف آنکھ دیا جائے گا اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آ کے آداب سے محفوظ سرما کو با نسی کم ہاد بس تم اس کا مزہ چک جو تم نے بھلا دی اپنے ذم کی ملاقات کی حاضری کو ان نا نسی نہ کم ازو کو آداب الخل دی با کم تم تامل بے شک ہم نے بھی تمہیں فراموش کر دیا جو کچھ تم کرتے تھے اب اس کے بدلے ہمیشہ کا آداب چکھو یہ تو مجرمین کا بیان اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ آ رہا ہے ان نمایات بے شک ہماری آیات پر تو وہ ایمان لاتے کہ جنہیں جب ان کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے دہانی کرائی جاتی ہے وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں وہ سب بہ اور اپنے رب کے ہم کے ساتھ اس کی تصبیح کرتے ہیں وہم مایس تقبل اور وہ تکبر نہیں کرتے آیت سجدہ ہے سجدہ سجدہ ادا کر اب ان نیک لوگوں کی مزید صفات کا بیان کون ہے جو اللہ کا ذکر ہو اللہ کی آیات کے ذریعے دہانی کرائی جائے آجزی اختیار کرتے ہیں سجدے میں گر جاتے ہیں اللہ کی تصویر کرتے ہیں اس کے ہم کے ساتھ اور تکبر نہیں کرتے ان کی مزید صفات بیان ہو رہی تجافہ جنوب مالن مواجعین ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں یعنا رب بہم بال خوفوں و <وَطَمَعًا> وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈر اور امید کی کیفیت کے ساتھ يون اور جو ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں ان کے پہلو بستر سے علیحدہ رہتے ہیں اشارت رات کے قیام کی طرف ہے پورا سال بھی حضور نبی اکرم علی السلام قیام اللیل کا اہتمام فرماتے البتہ رمضان کا آخری اشرہ پوری پوری رات حضور قیام فرماتے اللہ ہم سب کا بھی بیٹھنا جاگنا کھڑا ہونا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسی سے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آئندہ بھی ہم رات کے قیام کی کوشش کر سکیں کچھ رکتیں ادا کرنے کے لیے آدمی ضرور بیدار ہو اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے فرمایا کہ اللہ کو پکارتے ہیں ڈر اور امید کے ساتھ وہی ال ایمان و البین الخوف وررجا ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے اور اللہ نے جو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ماہ رمضان یہ مواسات کا مہینہ بھی ہے غمخاری کا مہینہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا حضور بھی مخلوق کی نفر رسانی کا بڑا اہتمام فرماتے اس ماہ مبارک میں صلی اللہ علیہ ول وسلم پھر خیر کے کاموں میں قرآن کی خدمت کا کام دین کی نشر و اشاعت کا کام یہ بھی مواقع ہمارے عاد اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں آگے بڑھ کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد ایک اور پیارا بیان فلاں آئین کوئی نہیں جانتا جو کچھ نہ کر کے رکھا گیا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے جس بما امبیما خانون اس کا بدلہ ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا اہتمام کیا لوگوں کے کی تصور بھی, بھی نہیں آ سکتا اسی آیت کی تلاوت کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اللہ تعالیٰ کا کلام نقل کیا ہے حدیث قدسی نقل ہوئی اللہ تعالیٰ فرماتا بخاری شریف کی روایت میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہ کسی کان نے کبھی سنا نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا ذکر پہلے آ چکا دنیا کے معروف مقامات اور مہنگے ترین مقامات اور اعلیٰ ترین اقدار والے مقامات جو بھی کہہ لیں آپ اس کو انکم تصور کر سکتے ہیں اگر جان نہیں سکتے تو انٹرنیٹ پر ان ان کی مووی کلپس دیکھ سکتے ہیں لیکن اللہ نے جو کچھ چھپا کر پوشیدہ کر کے رکھا ہے اللہ خود فرما رہے حدیث کسی میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے کبھی سنا نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا اللہ ہم سب کو یقین آ فرمائے اللہ عمان کا جنت الفردوس اے اللہ ہم تو اس سے جنت الفرداؤس کا سوال کرتے ہیں اف کان خان امین کمن خان افاصہ بھلا وہ جو مومن ہو اور وہ جو فاسق ہو کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں لا یس سمون برابر نہیں ہوتے یعنی ایک ہے مؤمن صاحب ایمان ایمان کی روشنی اس کے پاس اس کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے دوسرا فسق و فجور میں کفر میں مبتلا اللہ کی نئ... اللہ کی آ... نا فرمانی میں مبتلا ہے لا یسون دونوں برابر نہیں جب دونوں برابر نہیں تو دونوں کے نتائج بھی برابر نہیں ہوں گے نتائج بھی کل علیحدہ ہوں گے ام اللہ آم الام عامحال وہ لوگ کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک امال کیے فلاح جن نہ تو ان کے لیے رہنے کے باغات ہیں مراد جنت نہ نزر امبی اس کے بدلے میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے اللہ اللہ جنت الفردوس اس کے برعکس اور جن لوگوں نے نا فرمانی کی رویش اختیار کی تو ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے کل لما اواد عید ہاں جب بھی وہ اس سے نکلنے کا ارادہ کرنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے وکیل الحمد کو آگاب نار کم تم بھی کریں کہا جائے گا کہ آگ کے آغاب کا مزہ چھکو کہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے اللہ من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے آداب سے محفوظ فرما اللہ کے قانون آزاد کے حوالے سے ایک اہم نقطہ بیان ہو رہا ہے من العذاب اور ہم انہیں بڑے آداب سے پہلے چھوٹا کوئی آداب ضرور دیں گے یا چھوٹے چھوٹے عذاب کا مدد رکھائیں گے لاء تاکہ وہ لوٹے سب سے بڑا آداب تو آخرت کا ہے لیکن دنیا میں مولت ہے دنیا میں بھی اللہ تعالی۔ ابو رحمان رحیم زاد بندوں کو موقع دیتے کہ ان کے دل نرم ہو اللہ کی طرف پلٹیں یہ چھوٹے چھوٹے آدابوں کا آنا کبھی زلزلے کبھی طوفان کبھی شدید بارش ہے کبھی اختیلاب کبھی سالی کبھی کچھ اور ان سختیوں کے وارد کرنے کا ایک اہم مقصد کیا ہے لوگوں کے دل نرم ہو اور وہ اللہ کی طرف رجوع کریں پیغمبر کی بات کو قبول کریں اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں اس میں بھی حکمت ہے اس بظاہر سختی میں بھی حکمت کیا ہے لوگوں کے دل نرم ہو اور وہ اللہ تعالی کی طرف پلٹیں یہ فرد پر بھی کبھی آتا ہے کبھی گھر میں کوئی نقصان ہو جانا کبھی کسی کا لے لیا جانا کاروبار میں نقصان کا معاملہ ہو جانا کوئی اور تکلیف کا معاملہ آ جانا یہ بھی ایک فرد کے لیے دل کی نرمی کا باعث بنتا ہے اسی طرح قوم کے لیے بھی کا آ جانا چھوٹے چھوٹے آدابوں کا رب ربی کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی پھر اس نے ان سے ایراس کیا ابل مشرقین و کفار کا بیان جنہیں محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلام پیش کیا جا رہے اور وہ ایراس کر رہے ہیں البتہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ان موضوع پہلے بھی آ چکا ہے زائد مرتبہ ہم بھی قرآن کے محفلوں میں آج موجود ہیں الحمدللہ رب العالمین پورا قرآن کافی درجے میں ہم سن چکے آج یہ کس کا پارہ ہے بائیسے پارے کا بھی آغاز ہو جائے گا تکمیل قرآن کے قریب قریب ہیں اب اس تکمیل قرآن کے بعد ہمارا معاملہ کیا ہوگا رمضان کے بعد ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہوگا رمضان رماغ، المبارک کے بعد ہمارا رخی زندگی کیا ہوگا یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے آگے تو بہت سا کلفات مشکین و کفار کے تعلق سے ان نامل مِن مجرمین تقیم بے شک مجرم، مجرمین سے انتقام لینے والے ہیں جنہوں نے قرآن سے اراض کیا فراموش کر دیا بلائے بیٹھے تھے اللہ کہتے ہیں انتقام لیں گے اللہ کا شکر ہے مسلمان قرآن کی محفلوں میں بیٹھے ہیں بس خیال یہ رکھنا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی اور بات ہمیں بڑی نعمت محسوس نہ ہو یہ سب سے بڑی نعمت ہے قرآن حکیم کی نعمت اب اسی کے ساتھ ہمارا اوڑنا بچھونا صبح و شام اس کی تلاوت کا معمول اس کو سمجھنے کی سیکھنے کی کوشش اس کے احکامات پر عمل اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے وَلَقَدْ ولاقداطینہ موسل کتاب فلافی مری مل ہی اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی تو آپ اس کے بارے میں شک میں مت ہو جائیے گا حضور نبی اکرم علیہ السلام سے خطاب دوسروں کو سنایا جا رہا ہے یہ مشقین جو صدیوں سے پیغم پیغمبر رہی ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کتاب اور رسول کیا ہوتے ہیں تو بتائے کہ کتابیں پہلے بھی آئی ہیں رسول پہلے بھی آئے یہ کوئی نیا معاملہ تمہارے ساتھ نہیں ہو کہ اللہ تعالی نے کسی شخص کو رسول بنا کر بھیجا ہو ہونی اسراً اور ہم نے اسے بنایا تھا ہدایت بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے بجا اللہ ایم تو یہ لما صبر اور جب ہم نے وجا اللہ ایما اور ہم نے ان میں سے ایما بنا یہ حدون وہ ہماری ہمارے حکم کے ذریعے رہنمائی کرتے لمبا صبر جب کہ انہوں نے صبر کیا اللہ کے نیک بندے جو بنی اسرائیل میں بھی ہوئے ان کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے جو نیک لوگ تھے صالحین تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے جیسے ان کے علماء سو تھے برے علماء بھارت علماء حق بھی تھے اچھے علماء بھی تھے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہدایت کرتے لمبا صبر کب یہ کام کیا انہوں نے جب انہوں نے صبر کیا صبر سے مراد کیا ہے دنیا کی امامت تب ملتی جب بندہ دنیا کا غلام نہ بنے دنیا سے اپنے آپ کو صبر یعنی دنیا یہ دنیا کی اٹریکشن سے اپنے آپ کو بچانے کی اس کے فطرے میں مبتلا ہو جانے سے اپنے آپ کو بچانا یہ ہے صبر جو یہاں بیان ہو رہا ہے وہ قرآن و بھی آیاتنا اور ہوا ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے اللہ کی آیات پر یقین تھا دنیا کے بارے میں یہ کہ رہنا ہے جانا آخرت کی طرف ہے محنت آخرت کے لیے کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے امامت بھی ان کو عطا کی امامت وہ جو بنی اسرائیل کو بھی ماضی میں عطا ہوئی ہاں پھر ان کو معذول کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ ون وسلم کی امت کو کھڑا کیا گیا آج ہم امامت چاہتے ہیں تو اللہ ہی کے احکام کو عام کرنا ہوگا آج ہمیں بھی آخرت کو مطلوب بنا کر دنیا سے اپنے آپ کو اس کے چنگل میں پھنسنے والے فتنے سے روکنا ہوگا اللہ کی آیات کا یقین رکھنا ہوگا یہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی زمین اور آسمان کے درمیان جو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالی نے اس کائنات میں تا فرمائی ہے قرآن حکیم اس کے ساتھ یہ یقین قلبی والا ایمان کا معاملہ اور اس کے نتیجے میں اس کو لے کر کھڑا ہونا اور اپنے آپ کو دنیا کی اٹریکشن سے روکنا جب امر ان قربانیوں کے لیے تیار ہو تو پھر اللہ امام اتا کرے گا یہ امامت جب ملی تو یہ صفات ان لوگوں میں تھی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے ان نبا کا ہوں یقین البین یوم الیامت فیمہ قانوفی یختریقون بے شکاب کرب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا اس بات میں جس وہ اختلاف کیا کرتے تھے اولم یہ بات ان کے لیے ہدایت کا باعث نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے قبل کتنی امت ہلاک کر ڈالی وہ ان کے مسکن میں چلتے پھرتے تھے ان کی بچیوں کے پاس ان کا آنا جانا ہوتا تھا ان نی کل آیا بلکہ ان کا آنا جانا رہتا ہے مشیقین مکہ کی بات ہو رہی ہے پچھلے جو برباد کر دیے گئے ان کے مسکن یہ ان کے سفر کے دوران یہ دیکھتے ہیں گزرتے ہیں وہاں سے ان نقدار اکلا آیات بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں افلاؤں تو بس کیا وہ سنتے نہیں اولم یارو انا نسل کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم خوش زمین کی طرف پانی کو چلا کر رواں کر دیتے ہیں فنو خرج زرعا پھر اس سے ہم کھیتی نکالتے ہیں تأكل منہ اس سے ان کے مویشی کھاتے خود بھی کھاتے ہیں افلاسر تو کیا وہ دیکھتے نہیں مردہ زمین کو زندگی کون دیتا ہے اللہ ایک بات مستقیل چلی آ رہی تم مر جاؤ گے اللہ تمہیں دوبارہ زندگی دینے پر ایک اور بات بھی ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کی یہ زمین اس پر کچھ تاریخیں تھیں اللہ تعالیٰ نے نورے قرآن کو بھیج دیا ہے یہ قرآن کی بارش برس رہی ہے انقریب تم ایمان والوں کو اور ان کے نیک اعمال کی فصلوں کو ابھرتا ہوا لہلاتا ہوا دیکھو گے یہ تاریخیاں دور ہوں گی اور ہدایت کی روشنی عام ہوگی الاسرون کیا وہ دیکھتے نہیں قلون متحد کُن تم صادقین اور وہ کہتے ہی فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو کب آئے گا آداب بہی مشکین کی جلد بازی کا بیان کل یوم الفتح لا ولا هم اے نبی اللہ کفر ایمانبی علی سداد فرما دیجیے فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی اے نبی علیہ السلام آپ ان سے اراض کیجئے ون تو اور انتظار کیجیے ان نحم تشکے کو بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب معاملہ چکا دیا جائے گا من